وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض محترم بھائیوں اور بہنوں جب کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اس میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان تبدیلیوں میں سے ایک اہم تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار بدل جاتا ہے جو کل تک اس کے دوست تھے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں جو اس کے دشمن تھے وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں پھر وہ اپنے نئے بننے والے دوستوں کی خاطر اپنے پرانے دوستوں سے لڑنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اللہ نے پرانے کریم میں ارشاد فرمایا قد کانت لقم اسوت الحسنۃ الفی ابراہیمین عبدا حتى تؤمنوا وحدا. فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا صاف کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہم تم سے بیزار ہیں تم ہم سے بری ہو اور ہمارے تمہارے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی یہ دشمنی ختم ہونے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تم ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اگر تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو یاد رکھو کہ ہم تمہارے دشمن ہیں اور اس دشمنی کا کھلا اعلان کرتے ہیں اگر یہ بات نہیں تو ایمان نہیں ہے ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی ہو میرے بھائیو جو آت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نفیس نقطہ بیان فرمایا ہے بعض اوقات انسان کو یہ غلط ہی لگ جاتی ہے کہ آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں ہندو یا عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم وہ سمجھتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہو یہ میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ نے اس غلط خیال کی اصلاح فرمائی اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصار اولیاء اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ کیوں؟ بعدہم اولیاء و بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں جسے تم دوست سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارا دوست ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا دوست ہو جو تمہارا دشمن ہے دوستی ہے اور اتنا سخت حکم لگایا فرمایا وَمَن مِنْكُمْ فَأِنَّهُ جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے پھر وہ انہیں میں سے ہے وہ مسلمانوں کی صحب میں نہیں ہے وہ کفار کی صاحب میں شامل ہو جائے گا میرے بھائی کتنا سخت ہے کہ جو دوستی کفار سے رکھتا ہے یہود و نسارا سے اس کی محبت ہے اللہ فرماتے کو انہی میں سے ہے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے میرے بھائیوں سبب اس کا یہ ہے کہ انسان کے دوست بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں دشمن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تین دوست بھی تین قسم کے ہیں دشمن بھی تین قسم کے ہیں ایک میرا دوست وہ ہے جو میرا دوست ہے ایک میرا وہ دوست ہے جو میرے دوست کا دوست ہے ایک میرا دوست وہ ہے جو میرے دشمن کا دشمن ہے میرے دشمن کا دشمن ہے تو میرا دوست ہے اور دشمنوں کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک جو میرا دشمن ہے وہ تو میرا دشمن ہے ہی ہے اور ایک جو میرے دوستوں کا دشمن ہے وہ بھی میرا دشمن ہے اور ایک میرے دشمنوں سے جو دوستی رکھتا ہے مجھ سے دوستی کے دعوے اور ادھر میرے دشمنوں سے محبت یہ میں کیسے دوبارہ کر سکتا ہوں میرا دشمن بھی میرا دشمن ہے میرے دوستوں کا دشمن میرا دشمن ہے اور میرے دشمنوں سے دوستی رکھنے والا میرا دشمن ہے اس اللہ نے فرمایا کو دوست نہ بنا لینا یہ کبھی ان پہ اعتماد نہ کرنا ایمان میرے بھائیوں جب آتا ہے نا صحیح طریقے سے دل میں آ جاتا ہے پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے میں ایک دو واقعوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ بات بڑی لمبی ہے جو میں نے آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ دیکھیے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھے ان کو گرفتار کر کے لائے مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے کہتا اگر قتل کرو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جو خون والا انتقام لینے والے لے لیں گے اور اگر معاف کر دو تو ایک احسان ماننے والے پہ احسان کرو گے اور اگر تم دیت لینا چاہتے ہو پیسے لینا چاہتے ہو مانگو کیا کتنے چاہیے آپ نے تین دن ایسا کیا سنتا رہا دیکھو تبدیلی کیسے آئی کہتا اے محمد اللہ کی قسم اس روئے پر برا چہرہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا اور اب یہ حال ہے کہ آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ میرے لیے کوئی نہیں اور کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ میری خواہش ہو کہ جلیل ہو آپ کے خیمے سے بڑھ کر میری خواہش تھی دنیا کے سب گھروں سے بڑھ کر کے آپ کا گھر ذلیل ہو جائے اور اب یہ حال ہو گیا ایمان کے بعد کہ میری خواہش کسی گھر کے متعلق اگر ہے سب سے زیادہ کسے عزت حاصل ہو تو وہ آپ کا گھر ہے ہندا نبی کے چچے کا جگر چبانے والی جب مسلمان ہوئی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اب میرے لیے ساری دنیا کے چہروں سے عزیز ہو گیا ہے کئی ایسے بھی بیوقوف احمق ہیں جاہل کہتے ہیں ابو سفیان ہنتا معاویہ بیوقوفوں تو ہم اسی ابو سفیان کو پیٹتے پھرتے جو عہد میں آیا تھا جو خندق میں لڑنے کے لیے آیا تھا اس ابو سفیان کو نہیں دیکھتے جو جس نے اپنی آنکھ اللہ کے راستے میں قربان کر دی جس نے اپنا بیٹا یزید میں نبی سفیان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اس ہندہ کو نہیں دیکھتے جس نے بیعت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہالت ہے کچھ لوگوں کی تو میرے بھائیوں یہ ایک قدرتی چیز ہے اور اللہ تعالی ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری طرف آنا ہے تو پورے پورے آؤ یہ نہیں کچھ دوستی ہم سے کچھ دوستی ہمارے دشمنوں سے یہ اللہ تعالیٰ کو قتل گوارا نہیں اللہ نے فرمایا <سلام> اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو میرے بھائیوں یہ تو ہم سب جانتے ہیں تقریباً جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آباؤ اجداد کا نصب ہمیں یاد ہو تو پہلے ہمارے آباؤ اجداد ہندو تھے اب ہندوؤں سے جب مسلمان ہوئے تو حکم تو یہ تھا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے جو مسلمان ہوئے وہ پورے ہی مسلمان ہوئے تھے لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ ہندوؤں نے ہم سے نفرت برقرار رکھی انہوں نے کہا مسلمان ناپاک ہے پلید ہے اس کا جھوٹا پینا حرام ہے اور اگر اس کا سایہ پڑ جائے تو ہندو ہو جاتا ہے وہ پلید ہو جاتا ہے انہوں نے اپنی عداوت جو کفر کو اسلام کے ساتھ ہونی چاہیے تھی انہوں نے برقرار رکھی لیکن ہم نے اگر آپ اپنے گردوں پیش نظر ڈالے تو آپ کو نظر آ جائے گا میں نشاندہی بھی کروں گا پھر تھوڑی سی نشاندہی ہوگی تو آپ کو ایک ایک بات نظر آنی شروع ہو جائے گی ہو یہ تو ہم ہندوؤں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں میں نے بعض عالموں کی یہ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی غلط معلوم نہیں ہوتی اس نے کہا اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آ جائیں اور مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو کافر سمجھیں کہ یہ کافر ہے اور ہم مسلمانوں نے پاگل سمجھیں کہ یہ دیوانے ہیں وہ روشی نہیں جو محمد رسول اللہ کے اصحاب کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے لے کر معاملات تک رہن سہن بول چال غرض ہر چیز میں ہم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا جو کفار کا طریقہ ہے حالانکہ دشمنی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی مخالفت کی جاتی فرما فرمایا خالف الدو نسارا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو بڑی چیزیں بتائیں فلاں چیز میں مخالفت کرو وہ سر کی مانگ نہیں نکالتے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ سیدھی نکالنی شروع کر دی وہ جوتوں سے نماز نہیں پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ دس م... کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو کا روزہ انتظار رکھوں گا مخالفت تاکہ ہو جائے روزہ بھی رکھا جائے مخالفت بھی ہو جائے میرے بھائیوں اگر کفار کا کوئی ایسا کام ہو جس کے متعلق پران و حدیث میں ممانت نہیں آئی واضح طور پر تو اس سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے جو ان کا طریقہ خاص ہو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے ایسے طریقے ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا ہے ہم نے وہ طریقے بھی اپنا لیے ہیں اس کے لیے میں نے چند کتابیں تلاش کی میں آپ کو وہ بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کرنا چاہے تو آپ کو سہولت ہو ایک کتاب ہے مولانا عبید اللہ ہندو تھے مسلمان ہو گئے انہوں نے لکھی ہے تحفت الہند اور اس میں انہوں نے ہندوؤں کے عقائد ان کی رسوم بڑی تفصیل سے لکھی ہیں اور ان کا خوب عقلی دلائل سے رد بھی کیا ہے ایک البیرونی کی کتاب ہے کیا نام ہے اس کا تاریخ الہند یا تقریباً اس قسم کا نام ہے وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جو ہندو علماء ہیں ان کی شاگردی کی ان سے علم سیکھا اور ان کی ساری باتیں اس نے نوٹ کی ہیں ایک کتاب ڈاکٹر محمد عمر نے لکھی ہے ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر اور بھی اس طرح چند کتابیں میں نے دیکھی ہیں تو بہرحال ہندوؤں کی کچھ چیزیں میں آپ کو ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز تو عبادت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں سب سے پہلی چیز توحید ہے اور اس کے بعد نماز ہے ہندوؤں کے ہزاروں خدا ہے یہ مضمون ہمارے بھائی امیر حمزہ نے کل بیان کر دیا ہے اس لیے میں اس کو زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس کے بعد نماز ہے ہندو دن کے تین وقتوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے وہ تین وقت ہیں ایک صبح کا وقت ایک دوپہر کا وقت اور ایک شام کا وقت اور اس عبادت کا نام ہے ان کا سندھیا طریقہ ان کا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں ناک بند کر لیتے ہیں اور تین ان کے دیوتا ہیں ان کا وہ تصور رکھتے ہیں اور وہ تصور انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے ایک ہے بشن ایک برہما اور ایک مہادیو یہ تین ان کے بڑے بڑے دیوتا ہیں تو وہ بشن کی تصویر ناف پہ خیال کرتے ہیں ناف کی جگہ پر اس کی تصویر کا خیال رکھتے ہیں برہما کی تصویر کا وہ سینے میں خیال رکھتے ہیں مہادیو کی تصویر کا وہ دماغ میں خیال رکھتے ہیں اور سانس سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ ہے ان کا طریقہ تو میرے بھائیوں اس میں چند چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک لفظ جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی لفظ مثلا اوم کا لفظ ہے اس کو وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ سانس بند کر کے ناک بند کر کے اسے پڑھتے ہیں ساس بند ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے چلے جائیں گے جو بھی لفظ انہوں نے رکھا ہوا ہے تکرار کرتے چلے جائیں گے اور پھر اس عبادت کے لیے بعض اوقات وہ تصویر مالا اس کو کہتے ہیں مالا جپتے ہیں اور نام وہ جو ہوتا ہے اس کو وہ پکارتے رہتے ہیں اب دیکھیے مسلمانوں میں عبادت کا یہ طریقہ نہیں ایک تو اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا دوسرا اس میں یہ ہے مسال کے ہاں کہ ہر وقت کے لحاظ سے ایک با معنی لفظ ہم نے بولنا ہے۔ مثلا صبح اٹھھے کا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ بیت الخلاء کے لیے کہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث و الخبائث۔ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ نیند آئی تو الحمدللہ۔ دوسرے نے کہا يرحمک اللہ۔ غرض ہر وقت کے لیے ایک با معنی لفظ اللہ کو ہر دم یاد کرنا ہے مگر سمجھ کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں اب ہندو تہذیب کا ہم پر کیسے اثر ہوا ہندو تہذیب کا اللہ اکبر بہت کم مسلمان بچے میرے بھائیوں میں آپ کو ابھی نشاندہی کرتا ہوں آپ کو سب پردے انشاءاللہ اٹھتے چلے جائیں گے سب سے پہلے مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ہندووں کا طریقہ جو ہے اسلام میں تو لگ نہیں سکتا ابھی نماز آ گئی پھر اس کے بعد ذکر آ گئے پھر اگلی نماز آ گئی پھر مہمان آ مہمان نوازی بھی ہے تو کیا کیا جائے انہوں نے کہا بھائی لفظ اون تو یہاں جتنا نہیں لفظ اللہ پکڑ لو لفظ اللہ شروع کر دیا اللہ اللہ اللہ اب اس کے ساتھ پھر سانس بند کر کے سانس بند, بند کر کے حالانکہ میرے بھائی آنکھیں بند کرنا, بند کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے تو آنکھیں کھول کے پڑھتے تھے اور یہاں کیا وظیفہ ہو رہا ہے آنکھیں بند ہیں سانس بند ہے اور دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ یہ ہے ان لوگوں کی بندگی اور تصویر وہ کیا ہے انہوں نے ان تین خداوں کا خیال رکھا انہوں نے شیخ کا تصور رکھا شیخ تصور شیخ ہمارے نقش بندی سلسلے کادری سلسلے،, سلسلے اور چشتی سلسلے چاروں کے چاروں سلسلے خصوصا نقش بندی سلسلہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سنت کے قریب سمجھتا ہے وہ شیخ کا تصور رکھنا ضروری سمجھتا ہے کہ جب تک شیخ کا تصور نہ ہو انسان اللہ تکلیف ہو سکتا اور میں حرام تھا میں نے بھی کچھ بزرگوں سے اس قسم کی باتیں پوچھی انہوں نے کہا بھائی سات لطیفے ہوتے ہیں انسانی جسم میں ایک لطیفہ ہے سینے میں اور ایک لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو لا کی گنڈی ناخ میں رکھتے ہیں الہ جو ہے دائیں کندھے پہ رکھتے ہیں الا اللہ کی ضرب دماغ میں لگاتے ہیں میرے بھائیوں قرآن میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہیں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے فقط لفظ بدل لیے لفظ بدلنے سے کیا ہوتا ہے بدلنے ہے تو میں بدلو مزاج میں کشی بدلو ساغر و مینہ بدل جانے سے کیا ہوگا اوم کی جگہ تم نے اللہ کہہ دیا سانس تم نے بند کر لیا آنکھیں تم نے بند کر لی کیا فائدہ ہوا وہ ان کے بتوں کی جگہ تم نے اپنے شیخ کو رکھ لیا کیا فرق ہوا کیا حاصل ہوا اس یہ ہے میرے بھائی و بندگی اے خدا کی نہیں کئیوں کی کئیوں کی کرتے ہیں میرے بھائیوں چھوڑ دو یہ سب کچھ بالکل یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے کہتے انوار نظر آتے ہیں انوار نہیں نظر آتے شیتانی سلسلہ ہوتا ہے وہ سارا اور یہ جو مالا جپتے ہو تصویر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی آپ انگلیوں پہ پڑھتے تھے انگلیوں پہ پڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا بھی انگلیوں پہ پڑھو ان سے سوال ہوگا یہ بلوائی جائے گی شیخ ناصرالدین اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سلسلہ تواحادیثیفہ الموضوع ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سلسلہ اس میں ایک حدیث پر انہوں نے بحث کی ہے نیب المزکرت الصبحہ کہ تسبیح بہت اچھی یاد دہانی کرانے والی چیز ہے تو انہوں نے اس قسم کی سب روایتوں کو بتایا کہ بالکل باطل ہیں جھوٹ ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثیں جتنی آئی ہیں سو سے زیادہ گن کر پڑھنے کی ایک حدیث بھی نہیں زیادہ سے زیادہ گن کے پڑھنے کی حدیثیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں وہ ایک سو کی اس سے زیادہ پڑھنا ہے تو پھر تم بغیر گنتی کے پڑھو ویسے مسلمان کو اتنا موقع ملتا ہی نہیں کوئی دوست آ اس نے کہا السلام علیکم کوئی ادھر سے کوئی مظلوم آ گیا اس کی مدد کرنی ہے ادھر سے فریاد آ گئی اس کی مدد کے لیے فوراً دوڑے یہ نہیں ادھر مہمان جلیل ہو رہا ہے اور یہ اپنا اللہ اللہ اللہ اللہ کرتا چلا جاتا ہے یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے اسی لیے اس کا اجلاس بھی نتیجہ تھا مسلمانوں کے ذکر کی جگہ مسجد اور ان ہندوؤں کی جگہ کیا ہے ان کے جو ہیں ان کی جو بنائی انہوں نے کٹیاں اور مسلمانوں میں کیا بنائی گئی خان بنائی گئی کہتے ہیں نکل کر خان سے ادا کر رسم شبیری میں کیا ہے تو میرے بھائیوں یہ ہے عبادت بالکل مسلمانوں نے یعنی کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وظیفہ وہ سوا لاکھ کا بھی کریں گے تین ہزار ایک سو پچیس دفعہ اگر روزانہ پڑے تو چالیس دن میں سوا ہو جاتا ہے تین ہزار ایک سو پچیس دفعہ میں بھی پڑھتا رہا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا تھوڑا پتہ ہے پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل سے دستگیری فرمائی کہ تو کس راستے پہ چل نکلا یہ محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندو جوگیوں کا راستہ ہو سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے اس راستے پہ چلو گے بزدلی اور بے حمیتی کی طرف جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو گے تو عزت اور رفعت کی طرف جاؤ گے میرے اس کے بعد اپ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہر کام تم نے اللہ کا نام لے کے کرنا ہے ہر کام جو اللہ کا نام لے کے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے یہ حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی ہندو ہر چیز ہر کام کرتے وقت وہ گنیش کا نام لیتے ہیں یہ توفت الہ ہند میں لکھا ہوا ہے گنیش کون تھا یہ مہادیو کا بیٹا تھا جس کا سر ہاتھی جیسا تھا یہ بہت بڑا ان کا دیو تھا وہ اللہ کا نام لینے کی بجائے خالق کا نام لینے کی بجائے مخلوق کا نام لیتے اور مسلمان میں نے خود ان گناگار کانوں سے سنا ہے ड्राइवर گاڑی پہ بیٹھا وہ بس بلّا نہیں پڑتا وہ کیا پڑتا ہے یا پیر استاد تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے اللہ تجھے ہدایت دے پیر استاد میں چارہ کیا کرے گا یا تو بسم اللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون لیکن وہ کہتا یا پیر استاد اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھا تو کہتا یا خواجہ خضر اتنے جاہل ہیں بیوقوف کہ مخلوق کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے فریادے کرتے ہیں کئی کہتے ہیں یا غوث پاک کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اللہ کے رسول نے یہ سکھایا تھا کہ یا رسول اللہ کا اللہ کے رسول نے سکھایا تھا الکر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے غیر اللہ کا ذکر نہیں کرنا صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے جو ہمارے عزیز ہمارے دوست ہمارے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ ان کو کہو اپنی آتے برباد نہ کرو ہندوؤں کے راستے پہ کیوں چل پڑے ہو کیوں خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے فریادیں کر رہے ہیں اب سلام دیکھ لیجیے سلام کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا چھوٹے چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہل کرے جو جا, جا رہا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کہیں گے کیا کہ السلام علیکم اور جواب میں آئے گا وعلیکم السلام اگر وہ رحمۃ اللہ و بڑھا لے تو الحمدللہ سونے پہ سو آگاہ ہندوؤں کا طریقہ کیا ہے ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ملتا ہے اپنے بڑا جو ہے اس کے سامنے جھکتا ہے نمسکار کرتا ہے نمستے کہتا ہے اس کے سامنے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور کوئی اس, اس طرح سلام کرتا ہے اور لفظ وہ سلام کا نہیں بولتے کو اور ہی لفظ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں تو مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے مسلمان بھی السلام علیکم کہتے وقت جھکتا ہے ترمزی میں صحیح حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو اس کے لیے جھکے فرمایا نہیں بالکل نہیں جھکنا جھکنا تو اللہ کے سامنے ہے مخلوق کے سامنے اچھے بھلے میں نے دیکھے ہیں ماسٹر صاحبان جج صاحبان افسر صاحبان سلام کرتے وقت وہ بھی رکو چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب بھائیوں کو ہدایت دے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے اچھا پھر یہ سلوٹ سلوٹ جو مارتے ہیں یہ بھی ہندوؤں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ مسلمان کہتا ہے السلام علیکم اور اب مسلمانوں میں کیا آ گیا ایک سلام کے لیے کہتا ہے مولا علی مدد بتاؤ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یا علی مدد اور دوسرا کیا کہتا ہے مولا علی مدد یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ صرف کردار بدل گئے ہیں کردار بدلے ہیں حقیقت وہی ہے بوتل نئی آ گئی ہے شراب بری نئی بوتلوں میں آ گئی ہے حقیقت ایک ہے اچھا پھر اس سے آگے چلیے تاریخ الحد میں لکھا ہوا ہے کہ ہندو جو ہے نا وہ ستاروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں خصوصاً قطب تارے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں بدفالی بھی بہت پائی جاتی ہے بہت بد پائی جاتی ہے اب مسلمانوں کے کی ہاں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات بارش ہوئی تو فرمایا کہ اللہ پتہ آج کیا فرما رہے ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ بہتر جانتے ہیں یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج صبح کچھ میرے بندے ہیں جنہوں نے صبح کی کہ مجھ پہ ان کا ایمان ہے اور ستارے کے ساتھ وہ کافر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ کافر ہیں اور ستارے کے ساتھ ان, ان کا ایبان ہے جس نے کہا کہ آج بارش ہوئی اللہ کے فضل کے ساتھ وہ مجھ پہ ایمان لایا ستارے کے ساتھ اس نے کفر کیا جس نے کہا فلا فلا ستارے کے ملنے سے اس کی تاثیر سے بارش ہوئی <coughs> اس کا ستارے پہ ایمان ہے میرے ساتھ وہ شخص کافر ہے اب دیکھیے آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو کتب کی طرف اپنی چار پائی کی پایتی کر لیتے ہیں ادھر شمال کی طرف اپنی چار پائی کی جو پایتی کرتے ہو کتنے آدمی ہے آپ میں سے چاند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے باقی کو بھی یہی توفیق دے ایک روش چل نکلی کتب کی طرف پا. کتب کیا ہے ہمارا خالق ہے ستارہ ہے بیچارہ اللہ کی اللہ کے زبردست حکم کے آگے مجبور ہے اب کئی ایسے ہیں انہوں نے کہا کہ تیرے نبی نے تیرے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا سب سے پہلے اور وہ اتنے سالوں تک کتب تارے میں رہا سنی ہوگی آپ نے بھی یہ حدیث یہ حدیث بھی ہندوؤں کی مہربانی سے بنی ہے کتب توارے کا کیا تعلق ہے اس میں یہ ستارہ پرستی ہے اور اب دیکھو جتنے ہیں نا وہ جاتے ہیں ذائچے بنو بے نظیر بھی جاتی ہے نواز شریف بھی جاتا ہے جا کے پوچھتا ہے ہاں بتاؤ حکومت مجھے کب ملے گی سبحان اللہ اگر ایسے ہی کرنے والے ہوتے تو تمہیں حکومت دیتے وہ خود حکومت کیوں نہ لیتے بس عقل کی کمی ہے نا انسان جب اللہ کی درگاہ سے اس کو دھکا لگتا ہے تو وہ زلیل ہو کر لڑکتا ہی چلا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں مثال دی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اس کی کی مثال ایسی کوئی آسمان سے نیچے گر اور اور یہ جو بیٹھے توتوں والے اور پروفیسر سارے جہان کی گھوڑوں کی لید پھانکنے والے لوگوں کی تقدیریں بتانے والے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے ان بھائیوں کو سمجھانے کی کیوں اپنی آکبت بھی برباد کرتے ہو اپنی دنیا بھی برباد کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جائے جو چوریاں بتاتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوچھے چالیس دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم کی حدیث ہے کتنے اہل حدیث کہلانے والے جو چوری ہوتی ہے تو سب قرآن و حدیث ان کو بھول جاتا ہے. کتنی دارے ڈلوانے والی ہماری بہنیں جی بتاؤ بط یہ تعویذ کس نے ڈالا ہے مجھے ساس نے ڈالا ہے کہ بہو نے ڈالا ہے اور وہ بھی ایسے خبیس ہے گھروں میں شیتان کی طرح لڑائیاں ڈالنے والے وہ نام ہی ساس کا لیتے ہیں کسی اور کا لیتے ہی نہیں یہ سب ہندوؤں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا ہرگز طریقہ نہیں بچا لو اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کو اپنے بہنوں کو اپنے عزیزوں کو کیوں ایمان اپنا خراب کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کان کے پاس جاتا ہے اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد تو اتری ہے صلی اللہ علیہ اچھا ہمارے بھائی امیر حمزہ بیان کیا کرتے میں نے بھی دیکھا ہے گاڑی کے آگے جوتا بھی لٹکا لیتے ہیں وہ جوتے کا کیا مطلب کہ یہ جوتا اس کو آفات سے بچائے گا سبحان اللہ اتنی پستی یار اس قدر پستی جوتا جو پاؤں میں ہوتا ہے اس کو تم سمجھتے ہو مشکل سے بچائے گا اور اس میں توحید والے بھی یہ گاڑیوں میں آپ نے ایک دیکھا ہوگا نقشہ نالین شریف مولانا اشرف علی تھانوی نے وہ نقشہ بنایا ہے کہ یہ نبی کے جوتوں کا نقشہ ہے نبی کے جوتوں کا نقشہ ہے جوتا بھی نہیں نقشہ کاغذ پہ خود بنایا جس طرح بت پرست جو وط بناتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بس صرف یہ ہے کہ انسان کو نا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے اب اس کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو نقشہ نالائن شریف ہے لکھا ہے جس کو حاجت ہو یہ نقشہ نالائن شریف کا اپنے سر پر رکھ کر گئے یا اللہ اس جوتے کے تفیل تو میری حاجت پوری فرما دے اللہ یہ دیوبندی بھائی اس شرک میں بہت پھسے ہوئے ہیں بچا لو اپنے بھائیوں کو بے شک کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں یہ سری شرک ہے انہوں نے بت بنا لی پتھر کے انہوں نے کاغذ کے بت بنا لی اب آپ دیکھیے زکات اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا تمہارے مالوں میں زکات ہے ڈھائی فیصد ڈھائی فیصد زکات ہے عشر ہے دسواں حصہ اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ نے بتایا جب فوت ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے وارثوں کو دو مسلمان زکات نہیں دیتے اشر نہیں دیتے وراثت نہیں دیتے لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ختم ضرور دلاتے ہیں یہ ختم کن کا طریقہ ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ میرے بھائیوں توفت الہ ہند میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب ہندو میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے اس پہ برہمن کو بلا کے کچھ پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام اگر ثابت نہ ہو اور ہندوؤں سے ثابت ہو تو ہم اس کو اسلام کی رسم سمجھیں گے یا کفر کی رسم سمجھیں گے یہ رسم کفر کی ہے تیجا ساتاں و برسی یوم پیدائش یہ سب کفار کے طریقے ہیں مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اگر دشمنی پوری ہو کام اگر یہ کرو گے تم تو کفار سے جہاد آپ نہیں کر سکتے جائی ہوگی یہ اڑائی ہوگی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہوائی سچی ہو جائے ہمارا دشمن ہم ہندو کے دشمن جو کچھ وہ ہمارے اللہ کی بے عزتی بے حرمتی کرتا ہے جتنا بھی ہم اس سے جنگ کریں اتنی ہی جنگ کم ہے اس کے ساتھ اب حج کو لے لیجئے ہمارا پروردگار ایک اس کا گھر ایک جس کا ہم نے تلاش کرنا ہے جس کا ہم نے ہندوؤں کے ہاں حج کی بہت سی جگہ ہیں جہاں وہ کمر کس کے جاتے ہیں مثلاً میں نے توحت الہ میں سے چند جگہ لکھی ہیں کرکھیتر گنگا جمنا کاگڑا متھرا دوارکا جگن ناتھ اور بہت سی جگہ ہیں جہاں وہ بنا کے جنڈے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہاں حج کے لیے جاتے ہیں اب مسلمان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مدینہ بھی متحر ہے مقدس علی پور بھی ادھر جائیں تو اچھا ہے ادھر جائے تو اچھا ہے بھائی فرق کیا رہ گیا یہاں <سؤال> ایک ہوتے تھے جسٹس ہوتا تھا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا ہر سال اجمیر شریف یہاں سے بنا کر نہ باقاعدہ وفد کا سربراہ بن کے جایا کرتا تھا شمیم سید شمیم کے کیا نام تھا اس کا اتنا پھٹ گیا ایم اے ہو گیا پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہو گیا لیکن یہ جہالت نہیں نکلی کہ حج کے لیے اللہ کا گھر مکے میں ہے ہندوستان میں نہیں ہے اب بھی لوگ جاتے ہیں آج کے لیے میرا ایک چچا ہے تو وہ ادھر سندھ میں گیا وہاں پتہ نہیں بھٹائی کیا تھا یا کون سی کور پر اس کو سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہو ادھر کہتا ہے تو وہاں کو زیادہ آج ہوتی یہاں آج نہیں ہوتی میرے بھائیوں اب بھی ہم مسلمان ہیں کیا مسلمانی اللہ کے ایک گھر کا طواف ایک گھر کا طواف اور یہاں سینکڑوں ہزاروں گھروں کے طواف سنو ہاں ذرا الدین شکر گنج کا طواف اور بہشتی دروازہ مکے میں نہیں ہے بہشتی دروازہ جس سے گزر جائے تو جنتی ہو جائے لیکن یہ پاک پٹن میں ایک دروازہ ہے کہ جہاں سے گزر جائے تو کیا کہتے ہیں کہ جنتی ہو گئے اور اجمیر سرحن شیر گنج کلیئر شریف داتا گنج پتہ نہیں کتنے کو ہیں جتنے گنکھر اتنے شنکر یہ بات تو ہندوؤں کی تھی اور لگ گئی کن پہ وں میرے بھائیوں بچا لو اپنے بھائیوں کو جہنم کی طرف جا رہے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں پھر قبروں کا تواف ہو رہا ہے پیارے پیغمبر سے پوچھ لیں یا رسول اللہ آپ کا حکم اس مسئلے میں کیا ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے یا اسے چونا گچ کیا جائے یا اس پہ بیٹھا جائے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی سے کہا کہ میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے نبی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت کیا تھی کہ علی نبی کے داماد تھے اور ابو الحیاج وہ علی کے داماد تھے نبی نے اپنے داماد سے کہا علی نے اپنے داماد سے کہا اور اس میں ایک اور حکمت بھی نظر آتی ہے کہ جتنے قبر پر سلسلے ہیں وہ سب علی کے نام لیوا ہیں اللہ نے فرمایا کہ قبریں جو گرانی ہیں مسبار کروانی ہیں تو علی کے ہاتھ سے کروانی دیکھو اللہ کی شان بے نیازی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اللہ تدا قبر کوئی اونچی قبر نظر آتی اسے برابر کر دو یہ کیا ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں غیروں کی پرستش ہو اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی تو میرے بھائیوں یہ تو چند اصولی عقیدے کی باتیں تھیں اب آتے ہیں رسموں کی طرف زندگی کی رسمیں موت کی رسمیں اور اس قسم کی جو مختلف رسمیں ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہم شادی کو لیتے ہیں شادی کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت سادہ تھا سب سے پہلے یہ کہ رشتہ تلاش کرنا ہے دین دار اور ذات پات کی اسلام میں کوئی قید نہیں ہے تمام مسلم گورے ہوں کالے ہوں سب برابر ہیں اس کے بعد صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس سے انشاءاللہ اللہ آپ کو کافی مسئلہ سمجھ آ جائے گا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا اس بھائی نے کہا کہ بھائی جان میرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے جائیداد ہے جب عدت گزر جائے گی تو مجھ سے نکاح کر لینا اللہ اکبر آسمان نے ایسے ایسے نظارے دیکھے اشار کے لیکن یہ محبت دین سے پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے یہ محبت پیدا نہیں ہوتی تو اس اس نے نے بھی کیا کہا کہا اللہ آپ کے مال میں بھی برکت کرے آپ کے بیوی میں گھر والوں میں برکت کرے مجھے بتاؤ بازار بازار کدھر ہے چلے گئے تجارت کی یہاں یہاں سے چیز خریدی کی شام تک کھا پی کر بچا کے بھی لے آئے چند دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو ان پر کچھ نشان تھا تھوڑا سا رنگ کا کہا یہ کیا ہے کہا جی میں نے شادی کر لی ہے کہا شادی کی ہے انسار کی ایک عورت سے کتنا مہر دیا ہے ایک نواد سونے کی ایک گٹھلی کے برابر فرمایا ولو بشاہ ولیمہ کرو خواہ ایک شاہ کا ولیمہ دے شاہ دو عربی میں کہتے ہیں بکری بکرے چھتری چھترے کو تو اس وقف کرے تو وہ بنتا ہے شاہ ایسے شاہ صاحبان ناراض نہ ہونا میں فارسی شاہ کی بات نہیں کر رہا عربی میں شاہ کہتے ہیں چھترے کو یا بیڑ کو یا بکرے کو یا بکری کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولم ولو ایک شاہ کا ولیمہ کرنا پڑے ایک شاہ ہی کر دو ایک بکری ہی تم ولیمہ کر تو یہ ہے طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھو غور کرنا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکی جوان ہے لڑکا جوان ہے کہتے کیا ہیں کہتے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری بچی جو فلاں گھر میں بیائی ہوئی ہے اس کے کڑن کا فلانا پوترا جو ہے نا وہ دبئی گیا ہوا ہے جب وہ آئے گا اس وقت شادی کریں گے یہ میرے بھائی ہندوؤں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ لڑکی جوان ہوگی رشتہ مل گیا رشتہ کر دو تو ولیمہ یہ ہے سنت اب ہمارے ہاں کیا ہے پورا نقشہ کسی شادی والے گھر کا جا کر دیکھو خا ح حدیث بھی کہلاتا ہو سوائے اس ایک آدھ شخص کے جس پہ اللہ کا خاص فضل ہو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہندوؤں کا گھر ہے جس میں ہندوؤں کے طریقے پہ شادی کی رسم ادا ہو رہی ہے مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کے ہاں یہ دعوت ولیمہ کب ہوتی ہے جب خامد اور بیوی بی کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور ہمارے ہاں یہاں کے مسلمان پہلے روٹی کرتے ہیں روٹی اگرچہ کئی لوگ چھوڑ گئے لیکن وہ پہلے روٹی کرتے ہیں اور اتنی یہ بے غیرتی کی رسم ہے نا اس سے بڑھ کر بے غیرتی بے مربتی ہو نہیں سکتی ہو سکتا ہے آپ کہیں کتنا سخت لفظ ہے یہ تو اس کی مدد ہے اس کا تعاون ہے سبحان اللہ آپ میرے گھر آئے میں آپ کو کھانا کھلاؤں آپ سو کا نوٹ نکال کر مجھے کہہ لو جی سو روپیہ لے لو میں لوں گا اگر لوں گا تو مجھ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ایک کھانا کھلا اپنے بھائی کو اس کے پیسے وصول کرنے تو اسی طرح جہیز ہے یہ بھی بغیرتی کی رسم ہے کیوں بغیرتی کی رسم ہے کہ مرد کو اللہ نے ایک جہیز دی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے کہ مردوں کی عورت پر فضیلت ہی ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے اور ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے کہ عورت مرد پہ خرچ کرتی ہے جہیز وہ دیتی ہے یہ تاریخ جو کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے زمانے میں بھی کمبو برادری جو تھی نا کمبو برادری یہاں بھی کئی بھائی ہوں گے کمبو وہ نہ نیوتا لیتے تھے نیوندرا نہیں لیتے تھے کہتے تھے یہ تو بغیر کی بات ہے روٹی کھلائی تو پیسے جہیز بھی نہیں لیتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم لڑکی والوں سے جہیز لینا شروع کرتے میرے بھائیوں کیا کمو اب بھی اس بات پہ کائم ہے نہیں ہے میرا خیال ہے نہیں ہے ناراض نہ ہونا میرا خیال کمو بھی کائم نہیں ہے اسلام پہ اس کی قتل گنجائش نہیں لڑکی کا حق تھا باپ کے بال میں وراثت کا دکان اس کے نام آنی تھی جائیداد آنی تھی وہ کھا گئے بھائی اس کو ٹرکھا دیا ان بستروں پہ ان کپڑوں پہ جو اس بیچاری نے پہن نہیں, نہیں دو سو سوٹ سو سوٹ ڈیڑھ سو سوٹ وہ, وہ خراب ہو رہا ہے اور, اور اس کے فیشن بھی بدل گیا ہے کوئی پسند بھی نہیں کرتا اور اتنے اتنے بغیرت ہے کئی عورتیں ہماری بائیں بہن اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہتی ہے وہ آ گئی بیچاری قسمت کی باری تمہارے گھر کہتی امی دیج کی ہے کہتی جا جہی پیو کو لینتی وہ پکال ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے مرد خرچ کرتا ہے عورت خرچ نہیں کرتی یہ خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے اور پردے والے گھر جس دن شادی ہوتی معلوم ہوتا ہے خالص ہندو گھر بری بوڑھی گھوڑیاں لال لگامے پہن کے بے پردہ پھر رہی ہوتی اللہ کی قسم اتنی, اتنی وہ بری محسوس ہوتی اتنی بری محسوس لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنا برا کام کر رہے ہیں جوان لڑکیاں بے پردہ زیب و زینت لگا کر اور ایک اور بری رسم ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی جب میں جاتا ہوں اپنے ننحال میں یا ددیال میں عزیزوں میں تو چچے کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں وہ اٹھ کے جپہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں اللہ کے بول ہے یہ بات کہ میں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائیو یہ مسلمانوں کی رسم ہے کہاں سے آئی ہے یہ جفا ڈال بھر... میری محرم نہیں ہے اور کئی ہے پیار دیتے ہیں پیر صاحبان تو بڑا پیار دیتے ہیں نا پیار وہ گھر پہ ہو تمہاری اس کے ساتھ بھی تو ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہندوؤں کا طریقہ ہے اور ہمارے گھروں میں کیا ہے حکا پکڑا ہوا ہے حکا اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس گھر میں مرضی داخل ہو جاؤ حکا پکڑا کہتا آگ ہے تو اندر داخل ہو رہا ہے آگے آگ اس بات کی دلیل بن گئی کہ جس گھر میں مرضی داخل ہو جاؤ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن کہتا ہے اجازت لو اجازت ملتی ہے میں اپنے سسرال جاتا ہوں نا تو دروازہ کھڑکا کے کھڑا رہتا ہوں کہ اندر سے کہیں آ جاؤ تو میں جاؤں وہ الحمدللہ للہ دیندار ہیں ان کو تو کچھ سمجھ ہے لیکن کچھ تعجب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تعجب ہے کہ یہ بار کھڑا ہوا کیوں ہے میں کھڑا ہوا اس لیے ہوں کہ میری ماں بھی ہو تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ابو رہا تھا یہ کون صاحب ہی اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ہو تو اجازت لوں فرمایا ہاں اجازت لے کے جاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی اپنی ماں کو بے پردہ دیکھو کہ ننگی ہو اجازت لے کے جاؤ اجازت ملے تو جاؤ اور پردہ کرو میرے بھائیوں اور دیور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ اکیلا ہوتا تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو آج کل کیا ہے آج کل وہ ہندوؤں والی رسم ہمارا ایک پیر ہے سندھ کا وہ کہتا ہے ساڑی آدھی گھر والی ہوتی ہے سنا ہے آپ نے بھی نہ اخباروں میں آتا رہتا اس کے چٹکلے یہ ساڑی آدھی گھر والی ہوتی ہندوؤں کی مسلمانوں کی نہیں ہوتی آدھی گھر والی وہ پوری گھر والی ایک ہی ہے وہ جس کی بیوی ہے سالی وہ اس کی گھر والی ہے ہاں جی پوری گھر والی کو طلاق دے دی اور آدھی گھر والی جو ہے سالی کو کہہ دیا کہ آدھی گھر والی تو میرے بھائیوں یہ اچھا ہندوؤں کی بڑی ہی باتیں یہ کیا ہے شاہ بالا ہے سب لانے کی کہہ یہ بھی ہندوؤں کا اور گھوڑی پہ چڑھنا ہندوؤں کی رسم یہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا خالص ہندوؤں کی رسم چٹھنیاں جو دیتی ہے بکواس کرتی ہیں بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ گیا ہے جو دلہا ہے اور سب آگے اس اس بےزتی کر رہی ہیں سبحان اللہ وہ بھی بڑا ہی دیوس ہے بڑا ہی دیوس ہے جب اس نے گالی دی تو بےزتی کروانے کے لیے گیا ہے ہندو کون ہے ہی دیوس مسلمان اور اس کی بے گھرتی ہو بے عزتی اور, بیزتی اور وہ وہاں سے پیچھے نہ ہے میرے بھائیوں یہ مجاہدوں میں غیرت الحمد میری شادی ہوئی کبھی الحمدللہ کسی نے ضرورت نہیں کی کہ میری بیزتی کرے یا کوئی ایسا لفظ بولے اور میرا بھی ارادہ یہ ہے الحمدللہ تھا کہ اگر کوئی ایسا لفظ بولا تو میں واپس چلا جاؤں کوئی بات ہے کرنے کی یار لیکن یہ یہ پیدا ہوتی ہے چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کر کے اچھا جی اب آ گئی اس میں اور بھی کئی رسمیں ہیں مثلا موسیقی چلتی ہے گیت یہ جو موسیقی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ باجے گاجے کو حلال کر لیں گے ہاں بارات وقت تھوڑا میں گلا بڑھیا کرنی ہے انشاءاللہ باقی آپ قیاس کرتے چلے جاؤ ایک ایک میں آپ کو نکتا بتاتا جاتا ہوں باقی خود پر کرتے جاؤ خالی جگہ انشاءاللہ تو کیا بات کر رہا تھا میں موسیقی, موسیقی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ موسیقی کو حلال کر لیں گے اس سے کیا ثابت ہوا کہ موسیقی یہ باجے گاجے حرام ہے اور اب ہر گھر میں موسیقی بج رہی ہے ہر گھر میں باجے گاجے بج رہے ہیں کتنے بھائی ہیں جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس مجبے میں بہت سے لوگ تو میرے بھائیوں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے یہ ہندوؤں کی رسم اگر ہم ختم نہیں کریں گے ہم ان سے لڑیں گے کس طرح ہماری <coughs> ان کی عداوت ہے ان کی رسموں کے ساتھ ہماری عداوت ہے ان کا جو طریقہ اب داڑھی ہیں اب داڑھی مڑی ہوئی ہے موچھے بھی مڑی ہوئی ہے جس طرح ابو احمد خان بیان کر رہا تھا کیا پتا چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ کافر ہے وہ پتا چلتا ہے موچے مڑی ہوئی ہے کتری ہوئی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے نہ یہ سکھ ہے سکھ کی شکل یہ نہیں ہندو کی شکل یہ نہیں یہودی کی شکل یہ نہیں عیسائی کی شکل نہیں یہ صرف اور صرف کس کی شکل ہے مسلم کی شکل ہے الحمد دور سے پہچانا جاتا ہے لیکن داری منا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں بھائی مردوں کو عورت کی مشابت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے کبھی سوچا ہے تم نے ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں بات ہو سکتا ہے بے ادبی کی نہ ہو جائے سخت نہ ہو جائے لیکن اشارہ تھوڑا سا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک قوم ایسی تھی کہ ان کے لڑکے ایسے انداز میں ظاہر ہونا پسند کرتے تھے کہ وہ کشش کا باعث ہوں اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے کہیں اس قوم کے ساتھ تو ہم مشابہت اختیار نہیں کر رہے میرے بھائی اور بتاؤ کیا وجہ ہے داڑھی مردانگی کے علامت ہے جب اس کو مڑا کر اپنا مڈا کراف کرتے ہیں عورت جیسا تو اس کے پیچھے کیا جذبہ کار کاروا مجھے سمجھا دو چلو من دس چیزیں فطرت میں سے ان مردانگی کی فطرتوں میں سے ایک فطرت ہے کہ مرد کی داڑھی ہوتی ہے جب اس کو مڑایا کس مقصد کے لیے مڑایا شروع شروع میں تو اس لیے مڑایا چودہ سال کا پندرہ تھا تو داڑھی مڑا دی تو چہرہ خوبصورت نکل آیا یہ بھی اس کے پیچھے ذہن نہایت گندہ ذہن ہے مرد کو عورت کی طرح بائیں سے کشش ہونا خوبصورت ہونا یہ مردانگی کی توہین لیکن جب برا ہو گیا جب موچنے سے پکڑ کے وہ ماسک پیچھے نکال کے اس طرح سے اس کو مورتا ہے کچھ کو اس کو خیال بھی کرنا چاہیے کہ تیری عمر کیا ہے اور تو کر کیا رہ میرے بھائی یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان سے وعدہ لے جو داڑھی مڑاتے ہیں اس مبارک مجلس میں وہ وعدہ کر دے کہ آج سے داڑھی نہیں مڑائیں گے ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ جو, جو بھائی یہ وعدہ کرتے ہیں ماشاء اللہ جو بھائی آئندہ نہ داڑھی کٹوائیں گے نہ مڑائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیقت آ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد یہ مسلمانوں کا اولیا ہوگا یہ محمد رسول اللہ کا اولیا ہوگا یہ قوم لوٹ کا اولیا نہیں ہوگا اب آ جائیے غم کی طرف کوئی فوت ہو گیا سو تک ہے اس گھر میں جانا منہوس ہے یہ عورت منہوس ہے بیوہ کا نکاح آگے نہیں کرنا سید بنے پھرتے ہیں تارک بٹھائی ہوئی ہیں لڑکیاں یہ تم سید ہو آل رسول ہو کر مشابہت ہندوؤں کے ساتھ کچھ غور بھی کرو بیبی بی کیس کے بری تھی وہ باقی پہ بستی تون کس سے رشتہ کتا کیا اور کس کے ساتھ تو نے اپنا رشتہ جوڑ دیا ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ بیوہ ویسے ان کا ایک شعر کہہ گیا ہے کہتا ہے چوزنے ہندو کسے در ہر نیست سوختم درش میں مردہ کارے ہر پر وانا نیست. کہتا ہے ہندو عورت کی بڑی دلیری ہے کہ اپنے خامد کے پیچھے وفاداری کرتے ہوئے وہ آگ میں جل جاتی نہ میرے بھائی تھی غلط تجزیہ وہ اس لیے نہیں جلی اس لیے جلی کہ جس مجلس میں جاتی اس کو نکال دیا جاتا ہے یہ کلحڑی آ گئی ہے جس عورت کی زبان کالی ہو کہتے کل جب بھی ہے نابارک ہے اسلام میں یہ بات نہیں ہے کسی کی زبان کالی ہو لال ہو سفید ہو اس سے کیا تقدیر کو کیا فرق پڑتا ہے بون تانوں سے گھبرا کر اس کو نظر آتا ہے گرد و پیش ہر آدمی اس سے اپنی شاعت پوری کرنا چاہتا ہے بدکاری کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں رنڈی تو اپنا وقت گزارنا چاہتی ہے وہ چونڈیوں والوں سے نہیں چھوڑتے چونڈیوں پتہ نہیں اردو کیا ہے چٹکیوں والے تو میرے بھائی اسلام تو بڑا معذا مجھے سنایا ایک واقعہ مولانا محمد حسین تھے ہمارے اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام میں بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ملک عبد العزیز کے ساتھ مولانا اسماعیل غزنوی کے بڑے تعلقات تھے تو وہ انہوں نے سنا کہ ملک عبد العزیز کی بیٹی فوت ہو گئی ہے تعزیت کے لیے گئے تو چوتھا پانچواں دن ہی تھا تو گئے تو دیکھا نا تو ملک کے گھر جناب رونق ہے, ہے کہا جی وہ میرا جو داماد تھا نا اس کا نکاح ہم آج کر رہے ہیں وہ پریشان ہو گیا کل بہت ہو رہی ہے نے آدھنے بڑی اگ لگی سی بڑی اس کو آگ لگی ہوئی تھی بھائی جا لو اس کے گھر کی کھانا اس نے پکانا ہے اس کا مطلب میاں بیوی کا تعلق یہ صرف جنس کا ہی ہے یہ بڑی جہانت کی بات اللہ نے میاں بیوی کا تعلق محبت اور الفت اور دوستی اور رہن کا رکھا ہوا اس نے کہا کہا جب دیکھا پریشان ہے تو کہا بھائی بات یہ ہے یہ جو ہے نا میرا داماد اس کی پہلے سے تعزیت کرو کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی پہلی میری بیٹی اور ساتھ مبارک بھی دو کہ اللہ نے اس کا گھر دوبارہ آباد کر اگر یہ بات ہو تو انسان قتل ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے جھجکتا نہیں فوت ہو جاؤں نا تو میری بیوی سے تم نکاح کر لینا الحمدللہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کی بچی کی کفالت بھی کر رہا ہے لیکن اگر ہندوؤں کے راستے پر چلیں گے تو وہ عورت جس کو پتا ہے کہ میں نے ساری عمر بیوہ رہنا جانے نہیں جانے دیتی نہیں جانے دیتی دامن پکڑ کے بیٹھ جاتی اللہ کے لیے نہ جاؤ اور تھوڑے لڑنے والے جانے نہیں دیتی بات صرف ان کو پتہ ہمارا گھرہ دیر ہو جائے گا دوبارہ شادی تو مسلمانوں میں ہے نہیں طریقہ ہندوؤں کا ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں وعدہ کرو سب بھائی کہ اگر کسی کی بہن یا عزیزہ بیوہ ہے تو پہلی فرصت میں اس کے ساتھ اس کا نکاح کسی اچھے نیک پتقی آدمی کے ساتھ کر دو تو یہ سب بھائی ارادہ کر لیں اور انشاءاللہ اولین فرصت میں یہ کام ضرور کریں اچھا پھر کھانا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر اکٹھ کرنا اور کھانا پکانا اس کو ہم نوحا خالی شمار کرتے تھے تیسرے دن اکٹھ کرنا نوہا ہے نوحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحا جو کرنے والی سننے والی سب سب پرنٹ فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں صحابی کہتا ہے یہ نوحا خانی ہے اور نوحا خانی کرنے والی پہ لانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کہتے ہیں معمولی بات ہے جی چل کے واض کریں گے وہاں واضح کیا کرو گے وہ تو مجلس ہی اللہ کے حکم کے خلاف پتہ ہوئی اچھا <تصفح> پھر تیجا سات چالیس میں یہ رسمیں تو اب کافی حد تک واضح ہو گئی ہیں کہ ہندوؤں کی رسمیں اب آ کاروبار کا معاملہ اللہ اکبر مسلم اور کافر کا بڑا فرق ہے مسلم وہ پابند ہے اللہ کی رسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے بٹھا دیا تو بیٹھ گیا اٹھا دیا تو اٹھ گیا اور کافر کی یہ مثال نہیں وہ جہاں آیا منہ مارتا چلا جاتا ہے اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں حلال کی کچھ چیزیں حرام فرمائی ہندوؤں اور یہودیوں میں سود بہت چلتا ہے ہندوؤں میں اور یہودیوں میں سود بہت چلتا ہے اور جس قوم میں سود آ جائے وہ قوم ایک تو بزدل ہو جاتی ہے کیونکہ زندگی سے اسے پیار ہو جاتا ہے اور ایک وہ قوم خشی حریث ہو جاتی ہے زندگی پر اس کو زندگی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ بے رحم ہو جاتی ہے دوسروں کے متعلق میرے بھائیوں اس وقت صورتحال حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی سودی کاروبار بے شمار ہے بے شمار ہے سودی کاروبار یہ بینکوں سے رقم لوگوں نے لی ہوئی ہے قسطوں پہ رقم لوگوں نے لی ہوئی ہے بہرحال اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا بینک میں پیسے رکھنے تو بالکل گناہ سمجھا ہی نہیں نہ جاتا حالانکہ بینک میں سود نہ بھی لے تو پیسے رکھنے گناہ ہے کیوں وہ ہمارے پیسے آگے سود پہ چلاتے ہیں گناہ کرو تو گناہ سمجھ کے تو کرو نا جائید نہ اس کو کر لیا کرو مجبوری ہے مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں اس قسم کا کوئی مثال لگا کے کر لیا کرو لیکن اس کو جائز نہ سمجھو یہ گھر ہے اللہ سے جنہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا قرآن مجید کی روح سے. اور اللہ نے اللہ کے رسول نے لانت فرمائی صحیح مسلم میں حدیث ہے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر سود کی شہادت ڈالنے والے پر کتنے ہمارے ہیں جنہوں نے بی کام کوئی کر رہا ہے کوئی سی کام کر رہا ہے کوئی ڈی کام کر رہا ہے اللہ وہ کیا کر رہا ہے وہ, وہ ناکام ہونے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت میں نہ وہ بی کام ہے نہ سی کام ہے نہ ڈی کام ہے نہ کچھ کام ہے وہ ناکام ہے نہ براد کیوں کسی مل میں جا کے لگا تو ملوں نے نواز شریف کی ایک مل کا مجھے بتایا ہمارے بھائی عبد الخنان نے اس نے کہا اسی کروڑ کا منصوبہ جس میں سے پچہتر کروڑ جو ہے وہ بینکوں کا اور پانچ کروڑ نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر کا کام تو اللہ کے فضل سے اس سے بہت ہی آگے ہے اس کے کفار سے دوستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رہے تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا اب دیکھو جوا کھیلوں کی بات دیکھ لو ہمارا معاشرہ کھیلوں کا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے حدیث سن لو کلو ما اللہ بے رجول و میں حدیث دیکھ کے سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شہ بے ہر وہ چیز جس کے ساتھ آدمی کھیلتا ہے وہ باطل ہے بیکار ہے فضول ہے اللہ ہم کہوش ہی مگر کمان کے ساتھ تیر اندازی و تدیبہ گھوڑے کو سدھانا بلا بتا ہوں امراطہ بیوی سے دل لگی کرنا من الحق یہ حق ہے باقی سب باطل ہے معلوم ہوا مسلمان کا ہر کھیل وہ بھی جہاد کی طرف لے جاتا ہے بعض حدیثوں میں تیرنے کا ذکر بھی ہے نیزا بازی تیر اندازی گولی کا نشانہ اور اس قسم کے سارے کام یہ ہیں میرے بھائیوں اسلام کا طریقہ اور کفار کا طریقہ پتانگ بازی اب پتانگ سے دشمن مار جاتا ہے پتانگ سے دشمن مرتا ہے ہولی دیوالی آگ جلا رہے ہیں. یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کرکٹ ہاکی فٹ بال وہ ایک ہمارا مجاہد بھائی بڑی اس نے شاندار بات کہی میں وہ دہراتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں جن کو تم ہیرو بنا نا ہٹ مارتے ہیں گیند کو گیند ادھر جاتا ہے تو جس طرح کتا دوڑتا ہے اس طرح, اس طرح میرے بھائیوں لال ہے دل لگی نماز سے روکنے والی چیز جہاد سے روکنے والی چیز ہر شخص کا انتظار ہے لگی ہوئی ہیں کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ادھر کام ہو رہا ہے چیزیں بیچی جا رہی ساتھ کتنا اسکور ہو گیا بےکو سکور کس سے کھیل ہے ہندو سے کھیل ہو رہا ہے ہندو سے محبت ہو رہی ہے ہندو سے کھیل ہو رہا ہے نہ میرے بھائی حرام ہے ہے خصوصا سکولوں کا ٹورنامنٹ جوا ہے جا ہر ٹیم انٹری کرانے کے لیے پیسے دیتی ہے سو روپے دو سو روپیہ چار سو روپیہ جو ٹیم جیت گئی وہ سارے پیسے لے گئی جو ہار گئی وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی جوا کسے کہتے یہ جو انشورنس ہے مسلمانوں میں عام چل نکلا خالص جو اور سود ہے خالص حرام ہے میرے بھائیوں اور اگر حرام کھاؤ گے حرام کھاؤ گے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فروائے گا حرام کھانے والا جسم جو ہے آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک مسافر ہے مسلم کی حدیث سفر میں دعا قبول ہوتی ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں غبار آلود ہے بال بکھرے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربے یا ربے حالانکہ کھانا حرام پینا حرام لباس حرام غذا اس کی حرام کس طرح دعا اس کی قبول ہے میرے بھائیوں اپنے کاروباروں پہ نظر ثانی کرو جوہ کی آمیزش ہے اس سے پاک کرو سود کی آمیزش ہے اس سے پاک کرو رشوت کی آمیزش ہے اس سے پاک کرو اپنی جادات میں بہنوں کا کوئی حق ہے تو ان کو دے دو کسی غیر کی کوئی چیز ماری ہوئی ہے تو اس کو دے دو پھر سام سترے ہو کے اللہ کے دربار میں آئے بس میں ایک آیت آپ کو آخر میں سنا کے قصہ ختم کرتا ہوں اللہ میں فرما ان اللہ ہشترہ من المؤمنین انفسہم و انوالہم بانا لہو ملک جنہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے یوکات اللہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں پھر مارتے بھی ہیں اچھا میرے بھائی نے کہا اسلامی کھیلے بتا دو تو وقت مجھے ایک گھنٹہ بتایا ہوا تو میں کس طرح کروں سوئی پہنچ رہی ہے قریب تو میرے بھائی اسلامی کھیلے ہر وہ کھیل مختصر یہ ہر وہ کھیل جس میں یہ ہار جیت نہ ہو ہار جیت یہ جوا ہے جس میں ہار جیت نہ ہو اس پہ یہ شطرنگ یہ جو ہے تاش اس قسم کی چیزیں نہ ہو جس کا براہ راست اسلحے سے تعلق ہو جنگ کی تیاری کے ساتھ براہ راست تعلق ہو صرف دل لگی جس طرح فٹ بال ہاکی وغیرہ میں یہ نہ ہو وہ سارے کے سارے گوڑے کو سدھانا ڈرائیوری سیکھنا یہ ساری چیزیں اسلامی کھیل تو خیر اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا ہیں انجیل والانجیل والقرآن اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کون کرنے والا ہے تو تم خوش ہو جاؤ اپنی اس بی سودے پر جو تم نے اللہ سے کی ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے آگے اللہ نے صفتے بیان کی فرمایا میں تع بھونا پہلے سے کیا توبہ کرنے والے سب کو چھوڑ دیا غیر غیر اسلامی وظیفہ سنت کے خلاف چھوڑ دیا اور رسمیں چھوڑ دی ہندوؤں کا طریقہ ہے چھوڑ دیا کوئی عزیز اگر کفار کی رسم پہ ڈٹا رہتا ہے اس کو چھوڑ دیا میرا تمہارا بھائی اس وقت تک کوئی تعلق نہیں جب تک تم یہ نہ چھوڑو گے گناہ کو چھوڑ دیا بے حیائی پرانی عشق بازیاں گندی عادتیں جو دل کے اندر داغ بٹھائے ہوئے ہیں گندے برائی کے بے حیائی کے ان کو چھوڑنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے یہ نہیں کہ غربت آ تو کام بارے گئے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کی خاطر توبہ کی تھی کوئی تھوڑی بہت آزمائش آگئی تو کیا ہوا الحام اتائی العابدون عبادت کرنے والے تجددے پڑھنے والے الحامدن اللہ کی حمد کرنے والے السائحون نکلنے والے اللہ کی نام ہے سیر کرنے والے جہاد کے لیے نکلنے والے اللہ کی حدوں کی پابندی کرنے والے ان مومنوں کو اللہ فرماتے ہیں بشارت دے, دے, دے یہی بات ہے کہ ہمارے مجاہد کئی مولوی غصے ہوتے کہتے ہیں یہ تقریریں بڑی کرتے ہیں حالانکہ نہ پڑھے نہ لکھے اللہ کے بندے ان کو جب سمجھ آ گئی جب ان کا سینا کھل گیا جب آنکھیں روشن ہو گئی ان کو پتا ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے میں اپنی ماں کو اس سے بچاؤں اپنی بہن کو بچاؤں اپنے والد کو بچاؤں اپنے بھائیوں کو بچاؤں ان کو میں نماز کی تلقین کروں کفار کی میں چھوڑنے کی تلقین کروں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا عزیز بھائیوں البہنی کی کتاب کا نام کتاب الہند ہے تاریخ الہند نہیں